رایتیں ہیں ایک جدایوں نے ایک میں کہا کیا ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف جسے قانون پر فیصلہ کرے گا وہ کافر ہے دوسرے کہا کہ جو اللہ کے قانون کے خلاف جو شور قانون پر فیصلہ کرے گا وہ ظالم ہے دوسرے کہا گیا جو اللہ کے قانون کے خلاف جو قانون پر فیصلہ کرے گا وہ کافق ہے خاص بڑا ظالم سے ظلم کرنے والا ہو ایک کام کئی طریقے سے کرنا چاہیے ان کا فائدہ ہے اس کے خلاف کر کے ان تھانوں میں نقصان بن جاتا ہے یہ ظلم ہے اور کافر پارک سمجھتا ہے کافر ہے لائ ل میں جہاں اللہ کی لوہیر کا اللہ تعالیٰ کی لوہیئر کا اکرار ہے وہاں قانون الہی کو سو فیصد ماننا ہے آمن تو کما ہوا بے و ہوئی ہی قبل کو جمی احکام ہی و امبلسان بالقلب میں ایمان ہے اللہ پر جیسا کہ اپنے ناموں کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ اور میں نے قبول کیا جملہ احکام کو زبان کے کی تفصیل کے ساتھ تو اس قانون کو بند ہو جیسا کہ ہے قبل کو جمی احکام ہی کی شکل میں تو ابھی احکائد نے کہا جو الگ ہے قانون کے خلاف فیصلہ کرے وہ ظالم ہے جسے کہا وہ فاطق ہے کسی میں کہا وہ کافر ہے یہ جس دائشی کا محسوسہ ہے جج ہے کسی حکومت کا نوکر ہے اس سے روزی کما رہا ہے فیصلہ کرتا ہے لیکن دل دلچسپی ہے کہ قانون کے سلام کا ٹھیک ہے میں کیا کروں میری روزی لگی ہوئی ہے اور میں کافر کے قانون پر فیصلہ کر رہا ہوں یہ ظالم اور فاطق ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ قانون ٹھیک ہے تو یہ پھر کہاں قانون کا پیسہ دیتے ہوئے اس کو ٹھیک بھی کہہ رہا ہے یہ ہے یہ کہاں یہ قانون کے ججوں میں سے کئی ایک ایمان تھلب ہوتے ہیں کل کا میگاڈا میں ایمان تھلب ہوتے ہیں کیونکہ اس قانون کو ٹھیک بھی سمجھتے ہیں پیسہ دیتے ہوئے قانون جو ہے وہ ہیں ساتھ ہے تعزیرات تین کیٹگریز ہیں ڈیوائڈیڈ کے ساتھ تو ہے جب یادگی کی جاننے کو قطر کر دیں یا زخمی کر دیں وہ سننا بس نے وہ لائن میں آئی ہوئی ہے دانت کے بدلے میں دانت دان توڑا تو دان توڑا جائے گانی گاندھ نکالی جائے دخم لگایا ہے اس کا بھی کساس کیا جائے بہت ضرور کے ساتھ قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں قتل ہوگا کتاب میں عجیبانی صاحب کی کتاب ہے تراشے عجیب کیس پڑھ رہا تھا دیکھا ہوا تھا کہ ایک جگہ کے لوگ شہر کا شکار کرتے تھے شکار کو ہی پھیلوانا تو نہیں ہوتا تھا بزدہ شکار ہو گڑا کھودتے تھے تو دور دور سے آدمی ڈھول بجاتے ہوئے اور شور مجاتے ہوئے شہر کے پیچھے ہوتے تھے وہ گھیرتے گھیرتے گھیرتے گھیرتے جاتے تھے کیا میں گڑے نکل جاتے تھے گل جاتا مار لیتے تھے تو بچے پکڑوں کو نہیں مار, مار سکے اسلامی موت وہاں قائم ہوئی لوگ شہر کا شکار کر رہے تھے گلا کھدا ہوا تھا شہر تو شوق سے تماشے کے لیے کچھ آدمی گئے ایک آدمی تماشے کے لیے آگے ہوا فیسلا اور نیچے گرنے لگنا اس نے اپنے آپ کو سہارا دینے کے گئے دوسرے آدمی کو پکڑا وہ بھی اس کے ساتھ تو گیا اس نے تیسرے کو پکڑا وہ بھی ساتھ کیا گیا اس نے چوتھے کو پکڑا, تو پکڑا. چار آدمی گرے چاروں کو شہر میں قتل کر دیا جتنا اضرل اللہ علی اللہ کے سامنے کیش کیش حضور کے زمانے کا فیصلہ ہے تو اس علاقے کی ہمارا تو ان کے پاس تھی یا تجوری کے لیے گئے جو کی فیصلہ کریں عجیب و غریب کیسے جو حضور کے دور کے فیصلے اور خرفائے اشمی کے دور کے فیصلوں میں فیصلے عجیب و غریب ہیں انہوں نے کہا کہ ایک خطا ہے خطا ہے تو اس وجہ سے اس کا پکڑ خطا کا حکم نافذ ہوگا اور یہ خطا کا ذریعہ کون لوگ بنے ہیں وہ شکاری بنے جن نے گلا چھوڑ کے شکار کا بندوبست کیا ہے لہذا چار آدمیوں کا چار آدمیوں کا ان پر آ گئی اور دیت ایسی ہوگی کہ پہلے آدمی جو ہے اس کو جو دیت جائے دی جائے گی قتل کی جو سو اونٹ ہے جتنی بھی ہے اس میں سے یہ دے گا با باقی تین آدمیوں کو ایسا دے گا یہ تین آدمیوں قتل کا ذریعہ یہ اس کی دیت جو ہے چار مٹھی ملے گی ایک ایسا تین دوسرا آدمی ہے اس کی جو دیت آئے گی وہ آدھی اس کو ملے گی آج, ملے گی آج باقی دو کو ملے گی تو تیسرا جو ہے تو اس کی ایک ایسا جو ہے چوتھے کو بلے گئے بھی لے کے بات چوتھا پورے اور فیصلہ تو فیصلہ کر کے ہم نے فیصلہ کیا جو رضول سلد کے سامنے کیش پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ یہی کیا ساتھ ہمارے ہاں چونکہ کے قتل ہوا ہے تو جو آدمی قتل ہوا ہے اس سے وارثوں کے اندر غصہ کے اور انتقام کے جذبات بڑھ کے ہیں اس اسے ماجتے میں نام آ رہی ہے اور معاشرے میں پریشانی آ رہی ہے معاشرے کا من تباہ ہو رہا ہے لہذا آپ جی چیز آگے بڑھ کر ایس ایسی, ایسی چکر اختیار کرے جو صدیوں تک دشمنی چلے راتی مرتے جائیں تو بجائے اس کے ایک آدمی کا مارنا ہی ضروری ہو گیا جو کاطل ہے میرا اگست مہینے جنوبی افریقہ میں گزرا مجھے آج مسلمان واد کرنے نہیں دیتے تھے کیا سڑکوں برباد میں کریں گے جیسے پاکستان میں آپ کرتے تھے میرا جی میری تو مرسی کہ واد نہیں کروں گا تو میں دل کے بری بھی ہوں گھوٹنوں کا مجھے بنتا ہوں ان میں گاڑی ڈاکٹر صاحب میں آدمی قتل ہو جاتا ہے قتل کر دیتے ہیں چوری مار کے میں نے کہوں پہ کہا یہاں کے لوگوں نے پھانسی کی سزا ختم کر دی میں نے کہا چاہ یہاں کے لوگ قاتل کے ساتھی بن گئے ہیں اور مقتول کے خلاف ہو گئے ہیں جو قتل لوگ کے خلاف ہو گئے ہیں اور قاتل کے ساتھی بن گئے ہیں تو این کے معاشرے کی ترقی ہو گئی سلمان اللہ اور بخوبی دو کی علامت ہے اس لیے ہمارے ہاں کے ساتھ قاتل کو ضرور کے ساتھ کیا جائے گا لیکن ہمارا قانون انگریزی قانون کی طرف نہیں ہے جی ابھی پاکستان پر ریکارڈ میں ہے وہ سب معافی ہی نہیں ہے پاکستان کے قانون میں تین سو دو کی سلح نہیں ہے اور کسان کے قانون جو چار بیٹھے تھے اس نے اور کہتے ہم کسان لیں گے پھانسی کروائیں گے رفر کروائیں, خانسی کروائیں جی تو اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہو اسے ملتے ملتے چار بیٹوں میں سے تین بیٹیوں میں سے ایک کو راجی کرتی ہے پورا کہ میں کے ساتھ لے کر میں دیت لے کر اسے صلح کرتی ہوں بس یہ ساروں کا،, ساروں کا ختم ہو گیا اس ایک کی دیت کی صلح پر یا اس آدمی کو پھر کے نہیں کیے جائے سب کو دیت دے کر اس کو قاتل کو چھوڑا جائے کس طریقے سے جب وہ پیسے دے کر ٹوٹتا ہے تو اس سے نفرت دور ہوتی ہے گاوت ختم ہوتی ہے اور سب کو چار بھائیوں کو تین تین بہنوں کو گلا اب قاتل کو نہ رہا آئی اگر وہ پٹھانے ہے کہ نہیں بھائی دیکھو نشی پٹرول کار خراب ہو ہوگا تمہیں کور دیتا دیکھو نشی پیٹرول کار خراب کر دیکھو گے پاس نمبر نہ پھر کھو تمگو رو کوئی کپڑے میں نے رکھی جائے میں خراب کر تو نفے کا جو جذبہ تھا وہ اپنی بہن کے خلاف آ گیا کاتل جھاٹ اس لیے ہمارے یہاں کسی صدر مدر کو پھانسی کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو صدر مدر پھانسی معاف کرتا ہے یہ, یہ بھی قاتل ہوگی بروز کے مت قاتل کے ساتھ کیس کا ضرور یاد کیا جائے گا وہ قاتل قیال کیا جائے گا معاف اس کا رشتے کر سکتا ہے تاکہ وہ جذبہ موسیکا اور اداوت کا دشمنی کا وہ ختم ہو اگر ایک عالم آدمی رشوتوں سے اور پیسے خرچ کر کے اور سفاردوں سے اور کچھ آمدوں سے خطر تک پہنچ گئے اسے معاف کرا دیا اس تحت انتظام کا جذبہ آپ کی شکل اختیار کر گیا یہ دیا معاشرے نے یہ کوئی لیاز ہے جس کے تحت معاشرے کو آگ کا کھواں بنا رہے ہیں انسانی تعلیم کے ایک نقصیات ہے ان سے قرضوں کو برا کیا جائے اور نفروں کو عدالتوں کو ختم کیا جائے جو فقط انسان کے پاس ہے وہ طریقے پھر حدود ہے حدود جناب شراب جھوٹی توہمت لڑا کے لگانا کسی پرتی اور ڈکیتی اصلے کے طور سے چوری کرتے ڈکیتی چار اور بغاوت مورتا تو ہونا چھ ساتھ میں کون پنس ہے پہلے کافی دفعہ بولے ساتھی کو یاد ہو گیا چوری چوری ماشاء اللہ کس دن کا جی آسمان ہر درد میں فخر آتا ہے ماشر. چوری ڈکیتی شرابخوری قومر جناب بغاوت ارتدار ان سات چیزوں پر حد نافذ ہوتی ہے اب ہاتھ کو مغرب میں ہمارے سنگری طبقہ کا جو کنٹرول کر رہا ہے ہوا بنا کر ان کو دکھا دیا کہ کوئی تو صحیح ہاتھ، ہاتھ، کیسے لگتی ہے اس کی کیا تاریخ ہے کیا طریقہ کار کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو پالے میں بند محفوظ جگہ پر رکھے ہوئے سامان کو نکال کر چوری کرے گا اور اس کی مالیت ہونے ہونی چاہیے دس درم نے سات درم کا اونٹ خریدا ہے گویا اونٹ کے ایک بڑا چھ قیمت آج کرناٹک میں جائیں ان سب منی لگتی ہے چالیس ہزار پر اونٹ بکتا ہے اب جب میں نے پوچھا تو چالیس ہزار سات سیکم ہو گیا پینتالیس ہزار ہو گئی کو چھ پر تقسیم کریں کتنا ہو گیا جی ساڑھے پانچ ہزار روپے یہ آواز اتنا مقرر کریں گے ہم کو اور بھی ریڈ کرنے کا طریقہ ہے مقرر کریں میں نے میکسیمم کو لیا ہے تاکہ ذرا سیفٹی ہاتھ کرنے کو ملے اتنی مالیت ہو بند ہو ہم نے ایک دفعہ یہاں سائیکل چھوڑ کو پکڑا تھا تو ڈروبر ہم لوگ سے بڑی جو نہیں جاتے جاتے تو وہاں ناسٹ دے تو تو ابو کو کشید کا بلا جا رہے ہیں ہاتھ کاٹنے کے لیے کھو دیا جو ٹروٹ وغیرہ لوگ تو پھر کسی بڑے بوڑھے سب جایا بیچ میں آج کے بارے میں بزرگوں سے ہمارا بیٹ کا طرف تھا ان سے پوچھا ان نے بعد میں بتائی ہمیں ساری تفصیلات بتائیں اب شراب پینے والا آدمی جب گاڑی لے کر نکلتا ہے تو حادثہ کر کے دس آدمیوں کو مارتا ہے تو اس کو سو روپئے نہیں لگتے کہیں اتنا ساری موت سے بچوں جنوبی افریقہ میں تھا تو ہمارے جو سلسلہ کے ساتھی ہے ڈاکٹروں سے عیسائی نے کہا کہ سو مچ ریسٹرکشن آن سیک از ناٹ اگینسٹمنٹ فریڈم کہ سیک پرتنی پابندیاں آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں نہ کوئی گرل فرینڈ نہ بوائے فرینڈ انسانی گرو کے خلاف ہے تمہارا ڈاکٹر صاحب بڑا حضر جواب آدمی ہے تمہارے سلسلے کے وہاں پر وہ ہے منتظم ہے تو اس نے کہا بس گاڑی میں بیٹھے میں نے اس کو جب دیا میں نے کہا واہ یہ یہ واضح جیسا بیلٹ تو اس نے کہا یہ بیلٹ کا قانون اس لیے بنا ہے کہ اس سے ذرا آدمی محفوظ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے لیکن آدمی محفوظ ہو سکتا ہے تو میں نے کہا ان کی خلاف ورزی کریں تو کیا کرتے سکا خلاف ورزی کریں تو سو رہا سکا ہے. یعنی آٹھ سو روپئے جرمانہ ہوتا ہے میں کہا تھا اتنی معمولی بات کے لیے قانون بنا ہوا ہے اس کو جرمانہ ہے میں کہ یہ جو ایڈ ہے تو مبتلا ہوئے ہو یہ کس چیز سے مبتلا ہوئے بدکاری سے تو ہوئے ہو ایلی جیٹ کا رانی طریقہ تیار کر کے تو ایسنے انسان جو روز مر رہے ہیں اگر اس کے لیے قانون ہو اور پابندی ہو فکنس ہو تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے جب ایک آدمی کی زندگی بچے یا نہ بچے اس بجٹ سے کہتے لاجواب ہوا آدمی چونکہ سمجھدار تھا دانشور تھا اور جواب نہیں دیا یہ یوروپ آپ آپ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے نہ سمجھ لوگوں کو جو حکومت میں آ ہیں اتفاق سے کوئی نہ جدید علم نہ نفسیات کا علم نہ منطق کا عدم نہ فلسفہ کا دم چلو دن طرف کرنا اگر یہ آ کر میرے ساتھ بیٹھے اور ان ہمجن کہ مذہب کو ایک طرف رکھو منتر سرسفا اور نفسیات کو لے کر آؤ آو میرے ساتھ بات کرو اس میں آپ اپنے لائقے کو ٹھیک نہیں ذاق کر سکتے ہو مذہب تو بہت مقدم چیز ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں سیکس کو آزاد کرو تمہارے اندر یہ جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں قتل مقابلے یہ ختم ہو جائیں اور میرے بھائی کو آزاد کر دیے تو کیا وہاں قتل نہیں ہوتے لڑکیوں پر؟, سی پر قتل نہیں ہو رہے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ پر ختم نہیں ہو رہے کئی قطر ہو رہے ہیں وہ ختم تو نہیں ہو ہودو جو ہیں وہ بہت سخت ہیں سنسار ہے ہاتھ کا کاٹنا ہے دُرے مارنے ہیں اور اس کے لیے کور پروسیجر جو ہے اتنا مشکل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو سنسار نافذ کیے ہیں وہ اقبال جرم پر کیے ہیں کامدیا اور ضلع کا ضلع تمنا ایک عظیم عورت اپنے اقرار کر کے سنسار کرایا ہے اپنے جرم کے اقرار کر کے اپنے کو سنسار کروایا کور کا اتنا ہے کہ اس پر تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں میں پندرہ منٹ میں کو کیا سنا سکتا ہوں ہماری جو مجالس ہوتی ہیں آپ کا کبھی آئے ہیں ان پر میں تھوڑی تھوڑی بات کیا کرتا ہوں اس کا کور پروسی وہ ایک اور خوف اور کی شکل میں اس قانون کو رکھا گیا ہے تاکہ معاشرے کو پاک کرے اوزر یہ ہے کہ جو آدمی پکڑتا ہے مسلم کو یہ قانون کے سامنے ملا ہے اس کو اصلی سامی شریعت کا تقاضا اور سینس یہ ہے کہ میں نے چور کو پکڑا اپنے گھر میں گھسا ہوا تھا چوری کر رہا تھا میں نے اس کو پکڑا تو مجھے شریعت ثانیہ کہہ رہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو بچاؤ آپ کاٹنے سے کو قانون کے حوالے میں کرو اس کو سمجھا بجا کر تو خود اگر میں جج بھی ہوں میں آئی جی پولیس ہوں میرے گھر پر آ گیا ہے تو میرے سمجھ ہے کہ میں فورسٹ کر کے قانون کے آگے لے جاؤں اس کا ہاتھ کٹواؤں شریف یہ نہیں چاہتی شریف مجمر کر رہے ہے کچھ ترق کر تو رحم کر اور کس بات سے بچا اس کو پیک نہ کر قانون کو اسی کو برکاری پر دیکھنے والے کے یہ ہے کو سفردہ ڈالے یہ گوں اور گندگی ہے سفر بکی ڈالے تاکہ اس کی بدبو نہ پھیلے اور کو سمجھا بجا کر بجھا کرے ہاں لیکن جب بات قانون کے آگے آ جائے عدالت میں قانون کے آگے آ جائے اور قانون نافذ نہ نا کیا جائے تو یہ بھائی تباہ ہو جا. پھر قرآن حکم کیا ہوا ہے پھر شدت کے ساتھ اس کو نافذ کرو اور ذرا تمہارے دل میں ترس نہ آئے کیونکہ اس کو اگر نہیں کرو گے تو ماشاء کر ہو جائے گا اور مجرم جو ہے وہ خیر ہو جائیں گے اور کھادی اور کباطیں پھیل جائیں گی اور پھر ایک ہاتھ کو کاٹنے کو تم روک رہے ہو یہ ایک ہاتھ کا کرنا جو رک رہا ہے اس کے ان میں سو ہاتھ کٹیں گے یہ چوٹ آپ اتنا آگے بڑھے گا کہ انسانوں کے قدر کا ذریعہ بنے گا لہذا ایسے مواقع پر میرے بھائی جب مغرب کو میں کہ فران تبدیلی کرو فران تبدیلی کرو تو اس بات پر کٹ جاؤ یہ ہمارے ہمارے دین دینی معاملات مداخلت اس میں مداخلت ہوئے ہم کسی کا ساتھ نہیں جائیں گے ایک آدمی آ گیا بڑا مضبوط تھا اس کے پاس کرکو بھی تھی اور سے کہا جی روٹی میرے روٹی نکالا میرے گھر پر آ کر کہا میں نے کہا ٹھیک ہے جی مصر جی ٹھیک ہے جی میں رہتا ہوں ٹھیک ہے جی. ہوئے تو سزا ماہ والا جی. اور سوچ کرا جب کا سو پڑی تم نے ٹھیک یا بچوں پڑے یا بس پڑے یا تم نے مرنا یا میں نے مرنا ہے تو جیتے جی سب نہیں ہو سکتی بات بات گواداری جو وہاں تک کہ آپ کو کھانا دیا آپ کو بستر دیا آپ کو رہنے کی جگہ دی اگر آپ کے پاس اگر کو بھی ہے تو میں دو ہاتھوں سے اپنے آپ کو مروا دوں گا لیکن میں نے اس پر اقدام کرنا ہے آئی ہیو ٹو ٹیک سینڈ آن اٹ اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک سیپ آن اس پر میں نے سینڈ بھی لینا ہے اقدام بھی کرنا ہے وہ میرے بھائی جب ایسے گھر کے مقام پر تو سینڈ لے لے اور سب لے لے پھر اللہ کی مدد پڑتا ہوا دیکھ کے کیسے صحیح مدد ہو پھر تجھے پتا چلے گا کیوں ہو میں تو واقعی عام عام انسان نہیں ہوں میں تو وہ انسان ہوں جسے بہت بدر اللہ, اللہ کہا ہوا ہے اور میں اکیلا ہے زمین پر نہیں ہوں میرے ساتھ بے پناہ آسمانی سات لوگوں کی مدد ہے جس کو لے گئے میں نے چلنا ہے میرے بھائی بدر کی جنگ میں تین سو تیرہ چار سواروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہزار مقابلے پر آ رہے ہیں پیڑ ہوئے, ہوئے, ہوئے جی. نف... جی. مومن میں کا ایک آ رہا تھا کہ کیا ہوگا کیا اللہ نے حکومت بغیر رستے کے لوگوں کا دیا ہوا ہے کیسے کہ بغیر میں ایل اے جا رہے ہیں کل حق میں گلے میں آتی ہے اللہ تلگ کا پروگرام یہ تھا کہ اپنی بان کو پکا سزا کر کے دکھائے اسی حال میں اللہ سزا کرانا چاہتا تھا ایسی جگہ پر بدر میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں آگے رار کلک فاصلے پر آگے کر واپس بندہ رستے لگنا چاہتے ہیں تو نہیں لے سکتے یہی حال اسی میں لڑوں بس نہ پیچھے جا سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو لڑتے ہو لڑو نہیں لڑتے ہو تو مرو یہی حال ہے مسلم فاض آئے ہزار فرشتے اتار رہے ہیں تین ہزار اتار رہے ہیں وہ خیر اور مشکل آ گیا ہم پانچ ہزار اتاریں گے سو تیرہ نے ایک ہزار کے پلٹ پلٹ نہیں کیا خطر کو قطر کر کے سطر کو قیدی بنایا اور بدر کے میدان کو فتح کر کے آئے فضائے بدر پیدا کردر پیدا کر فرشتے تیری نفرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر قطار اب بھی گردوں افانگ کو کہتی اردو سے آپ فارو ہو بدر پیدا کر فرشتے تیری نصر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار قطار اندر کتار اب دوسرا دوسرے جگہ جیت کا آج بھی ہو جائے گا براہیم کا ہی ماں پیدا آج کر سکتی ہے انداز اندازے گلستہ پیدا لیکن تین لینے والا نہیں تو جھکنے والا ہے جو جھکنے والا ہو جو بکنے والا ہو اس کے لیے کچھ خبری ہے اس کے لیے خوشخبری ہے اس کے لیے خوشخبری ہے خوشخبری کس چیز کی ہے خوشخبری ہے تباہی اور بربادی اور ذلت اور حسان اور جسے اسٹینڈ لیا سیٹ لیا تو اس کے لیے عزت اور وقار اور روز کی بشارتے ہیں اعلیٰ تبارت عمل کی تو افریقہ